الطال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يرذم بالعقاب الثوب بشديد عقاب للظالم لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقذبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وَمَا مَسْكُنُ النُّمَتِ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُونَ يَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے تفصیری سلسلہ میں صورت المؤمن کا آغاز ہوتا ہے یہ سورہ المؤمن مکی صورت ہے اور اس کی اٹھاسی آیات ہیں اور اس کا نام صورت مومن بھی آتا ہے اور سورہ غافر بھی بعد مصاحف میں اس کا نام صورت المؤمن ہے اور بعض مذاہب میں سورت الغافر اور یہ دونوں نام اسی صورت سے ماخوذ ہیں جہاں تک سورہ غافر نام کا تعلق ہے تو یہ تیسری آیت میں غافر زم بھی یہ سورہ کا نام موجود ہے اور یہیں سے یہ نام لیا گیا ہے اور جہاں تک اس سورہ کا نام المؤمن ہے تو تھوڑا آگے چل کر موسا علیہ السلام کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس نے موسا علیہ السلام کی تائید کی تھی اور فرون اس کی قوم کی مذمت کی تھی اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ موسا علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ دین حق ہے رسل مدار نجات عقیدہ توحید ہے تو اللہ رب العزت نے اس شخص کی طرف اس نام کو منصوب کیا ہے سور مومن مومن کون مومن من آل فرعون یا من قوم فرعون وہ مومن جس کا تعلق قوم فرعون سے تھا اور جس نے کلمہ حق کفار کے سامنے بیان کیا تھا اور واضح کیا تھا تو ہمیم حروف مقتحت میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالی ہی جانتا ہے ہمیں ان حروف کے معنی کی خبر نہیں دی گئی لہذا ان حروف کا معنی اللہ کے ہے اللہ عالم بمرادہی من دالکھ اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا تنزید الکتاب من اللہ تنزید الکتاب من اللہ العزیز العلیم اتارنا اس کتاب کا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو بہت ہی غالب اور قوت والا ہے العزیز عزیز اور ہر شے کو جاننے والا ہے بڑی قوت والا اور بڑے علم والا ایسا قوت والا کہ اس کی قوت غلبے سے کوئی شخص باہر نہیں ہے اور ایسا علم والا کہ ایک ذرہ بھی اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے ہر شہر کا علم رکھنے والا اور ہر مخلوق پر غلبہ قائم کرنے والا یہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور تنزیل اتارنا اور نازل کرنا یہ اشارہ اس نزول کی طرف ہے جو بتدریج ہوا تھا قرآن کے نزول کی دو قسمیں ہیں ایک قرآن کا نزول ایک ہی دفعہ مکمل نزول الہ محفوظ سے آسمان تک پورا قرآن اتارا گیا اور یہ مکمل نزول ماہ رمضان میں ہوا تھا اور جس رات ہوا وہ لہلت ہے ان نہ انزل نہ یہ وہ انزال کہلاتا ہے اور تنزیل یہ قرآن کا دوسرا نزول ہے یہ آسمان سے زمین تک پہنچانا بقدر ضرورت آہستہ آہستہ تو تنزیل میں تدریج ہے کبھی پانچ آیات کبھی دس آیات کبھی کوئی ایک سورج چھوٹی اس طرح تیئس سال کہ دورانی دوران عرصہ میں قرآن کا نزول مکمل ہوا یا چونکہ لفظ تنزیل ہے اور تنزیل میں تدریج ہے اس لیے یہ دوسرے نزول کی طرف اشارہ ہے اتارنا اس قرآن کا آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ضرورت کے بقدر اور ہے کس کی طرف سے من اللہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی آغاز صورت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریات کو رد کیے ہے ایک نظریہ یہ تھا کہ قرآن کسی اجمیر نے سکھایا یہ محمد کا اپنی اختراع ہے اللہ نے نہیں اتارا میں اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس باطل نظریے کو توڑا ہے کہ اس کا نذول اللہ کی طرف سے ہے کسی انسان کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ نے اس کتاب کو معذے کے طور پر پیش کیا اور پورے عرب کو چیلنج دیے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع ہے یا کسی اجمی نے سکھایا ہے تو تم اس قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ تم تو ارباب لغت ہو اور تعلیم یافتہ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ تو امی ہے ان پڑھ ہے اگر یہ ایسی کتاب بنا سکتا ہے تو تم اس سے بہتر بنا سکتے ہو لاؤ اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لاؤ یہ چیلنج ہے سا رہا لیکن کوئی اس کو پورا نہ کر سکا پھر اللہ نے فرمایا کہ دس صورتیں لے آؤ لاؤ تو صحیح چیلنج کو قبول تو کرو پھر ایک چھوٹی سورت بنا کے لانے کا چیلنج کیا گیا انا تو سول ہر ان نشانے کا ہو یہ صورت لے لیکن کسی میں چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی حالانکہ اس دین کے ذاتی دشمن تھے جانی دشمن تھے تو چاہتے ہیں نا چیلنج قبول کر لیتے لیکن نہیں کر سکے قرآن ایک موج ہے اللہ نے ہر نبی کو موجود دیے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سب سے واضح معجزہ قرآن پاک ہے دنیا اس جیسے کتاب لانے سے آجز آ گئی بلکہ ایک آئے تک بنانے سے آجز آ گئی ایک سورج تک بنانے سے آجز آ گئی اور ہمارے نئی کا یہ معجزہ جس کو موجزہ خالدہ بولتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے امبیا صابقین کے موجود ان کی زندگی تک محدود رہے اور ان کے جانے کے بعد موجر ختم ہو گئے جب صار علیہ السلام کی اونٹنی ہے یموسی علیہ السلام کا عصا ہے ید بحبہ ہے زندگی تک محدود ہے لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا موجودہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے کتاب آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہے گی اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرتی رہے گی اس لیے محمد مصطفر اسلام کی امت کا دائرہ سب سے وسیع ہے امت کی تعداد سب سے زیادہ اور بڑھ کر ہے کیونکہ آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا اور لوگوں کے ہدایت کا سبب بنتا رہے گا تو تنظیم الکتاب میں اللہ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے یہ کفار کے ایک شبے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ جو اس نے خود قرآن بنا لیا ایک فلاں اجمی اس کو سکھاتا ہے نوض وہ اللہ جو بڑا عزیز ہے غالب اور بڑا علم والا کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور نہ کوئی شے اس کی قوت اور طاقت اور غلبے سے باہر ہے کفارے کو کے سامنے اس حقیقت کا اعلان ہے اور ساثر تندی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو اللہ کے علم سے ہو جلو ہو جل نہیں ہو اللہ ہر شہ جانتا ہے قیامت کے دن حساب لے گا اور وہ بڑا قوت والا غلبے والا ہے اس سے بچ کے دکھاؤ کہیں بھاگ کر دکھاؤ اللہ پکڑے گا دنیا میں ڈھیل دے دی تو قیامت کے دن موافذہ اگر پکڑ ہوگی چاہے دنیا میں پکڑ لے لیکن اگر ڈھیل دی ہے تو ڈھیل کا نظام بڑا خطرناک ہوتا ہے تاکہ اور گنا بڑھتے جائیں اور گناہ بڑھتے جائیں پھر قیامت کے دن عذاب علیم اور عذاب شدید کی صورت میں آپ کا مواخذہ ہو غافر ضم وقابل تعوب شدید ان اللہ تعالیٰ کی چار مزید صفات کا ذکر ہے اور اس صفات بھی ایسی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسے کہ اس کا ایک ایک نظام رہا ہے ایک طریقہ رہا ہے اس کتاب میں کہ دونوں پہلوؤں کو کئی بار جمع کی ہے اللہ کی رحمت کو پھر اس کے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے اس میں وعدہ اور وعید ہے سے مراد وہ آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے اور وعید سے مراد وہ آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے اس کی پکڑ کا اور انتقام کا ذکر ہے یہ بولتے ہیں جمع ہونا آیات وعدہ اور آیات وعید کا اور ڈانٹ کر اور رحمت کے اظہار کا چنانچہ غافر ضم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے گناہوں کو غافر ضم بخشنے والا گناہوں کو یعنی تمام گناہوں کو یہ غافر سیخ ہے ہے اور معرفہ کی طرف مضاف ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مفرد جب مضاف ہو معرفہ کی طرف تو اس میں عموم ہوتا ہے دو نہیں سارے گناہوں کو ل تخمتم رحمت اللہ ان اللہ یغرو جمی بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی آیت وعدہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے مغفرت کا اظہار غافر میں چھپانے کا من ہے گناہوں کو چھپا دینے والا میرا لفظ لوہے کا خود جو جہاد میں مجاہد سر پہ پہنتا ہے یا پہنتا تھا تاکہ دشمن کی تلوار یا تیر سر پہ حملہ نہ ہو سکے اور وہ خود سر کو بچا سکے جیسے آج کل ہیلمیٹ ہے جو پہنتے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے اسی سے لفظ مغفرت ہے یا غافر یا غفار ہے کہ جیسے وہ خوف یا وہ ہیلمٹ انسان کے پھل کو چھپا ڈالتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دے گا بندے کو رسوا ہونے سے بچائے گا کہ اس کی عظیم صفت غافر ضم تمام گناہوں کو بخشنے والا بقابل طو اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا یہاں بھی وہی قاعدہ قابل سیر مفرد مضاف معرفہ کی طرف اور مفرد کا کلمہ معرفہ کی طرف مذاف و تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں بھی عموم ہے ہر قسم کے توفہ قبول کرنے والا ہے توبہ کرنے والا کوئی بھی ہو مسلمان ہو کافر ہو منافق ہو مشرق ہو توبہ صدقے دل سے کرے توبہ میں جھوٹ نہ ہو بلکہ صدق ہو صدقے توبہ کیا ہے کہ بندہ نمبر ایک اپنے گناہوں پر پشیمان ہو شرمندہ ہو اور نازم ہو ان گناہوں پر اترانے والا نہ ہو خوش ہونے والا نہ ہو بلکہ گناہوں پر نازم ہو شرمسار ہو اور سچی توبہ کا دوسرا مرحلہ یہ کہ جن گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہے ان گناہوں کو عملی طور پہ چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے یعنی کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں اور تیسرا مرحلہ یہ کہ آئندہ کے لیے وہ گنا چھوڑنے کا عزم کر لے یہ سچی توبہ ہے سچی توبہ ہوگی تو اللہ تعالی ہر قسم کی توبہ قبول کر لے گا صدق کے دل سے سد توبہ پھر بڑے گنا ہو چھوٹے گنا ہو اللہ تعالی سارے معاف کر دے گا بلکہ سچی توبہ ایک ہی بار کر لے کتنے گنا اللہ معاف کر دیں گے جب نہ آزم اللہ نے سما فرتنہ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اتنا ڈھیر لگ جائے اور پھر تو مجھ سے ایک بار استغفار کر لیں مگر استفار ان قواعد پر ہو جس کو ہم نے سچی توبہ کا نام دیے یا نام ہے تو وہ طبۃ النصور ہے طبت النسور سچی توبہ کر لو جو ان قواعد پر قائم ہو تو اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا اور شریح القاعد بڑے سخت عذاب والا ہے یعنی یہ آیت وعدہ کے بعد آیت وعید ہے وعدہ کیا ہے خیر کا اور رحمت کا گناہوں کو بخشتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور وعید بھی سن لو اگر تم گناہ نہیں بخش توبہ نہیں کرتے اپنے کفر پر ماسی کو بڑے کرتے ہو تو پھر شدید علی اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے تول اور بڑا احسان والا ہے فضل والا ہے تو ان چار صفات میں تین صفات اللہ تعالی کی رحمت کی صفات ہیں ایک صفت اس کے وعید کی صفت ہے کہ وہ شدید عذاب والا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے چونکہ پیچھے کفار قریش ہی مخاطب ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ساتھ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم انکار نہ کرو قبول کر لو قبول کرو گے تو اللہ تعالی سارے گناہ بخشنے والا ہے اور ہر توبہ قبول کرنے والا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ شدید عذاب والا بھی ہے اور اگر توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہے بڑا احسان کرنے والا بڑا فضل کرنے والا اس مقام پر وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے رحمت کا اعلان بھی ہے اور عذاب کا اعلان بھی سلوک قرآن میں بار بار استعمال ہوا نباد ان غفور الرحیم وہ انعبی اللہ خبر دو میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں خوب والا خوب رحم کرنے والا مگر ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے وزار رحید اور ایک اور مقام پر فرمایا آزادی اصیب و بی من اشا رحمت ہی بسے اٹک میرا آزاد بھی ہے جس کو چاہوں دوں رحمت بھی ہے جو ہر شہر کو وسیع ہے تو عذاب کا ذکر ہے وہ آئے تھے وعید ہے اور رحمت کا ذکر یہ آیت وعدہ آیات وعدہ میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے نیم تک اور جنت کا ذکر ہے اور آیات وعید میں اللہ تعالی کے عذاب کا اس کی تنبیہ کا اس کی ناراضگی کا اور اس کے غصے اور حزب کا ذکر تو عذاب جس کو چاہوں تو اور رحمت کا نزاق بڑا وسیع جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا معاملہ انتہائی کش انتہائی وسوئی جس کی وہ عملی دلیل سب سے بڑی قیامت کے دن جب جہنم بار بار کہے گی حل میں مزید حل میں مزید یا اللہ اور لوگ بھیج میرا پیٹ نہیں بھرا بھی اور لوگ بھیج حتیٰ کہ سارے جہنم جہنم میں جا چکے ہوں گے تو اللہ پھر کیا کرے گا جہنم تو حل میں مزید پکار رہی اور بھیج اور بھیج اور بھیج تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا جسے وہ سکڑ جائے گی تنگ ہو جائے گی اب وہ کہے گی قت خت وہ عزت ہے تیرے عزت کی قسم بس بس بس بس اب میں بھر گئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ عذاب کو تنگ کر دے گا جنت کا معاملہ بھی یہی جنت کو بھی بھرنا ہے اللہ کا فائدہ ہے جنم کو بھی ہے جہنم کو بھرنا ہے جہنم کو, کو, کو بھرنے کا طریقہ آپ نے سن لیا اللہ اس کا دائرہ ہی تنگ کر دے گا اور جنت بھی بڑی کشادہ جنتی جا رہے ہیں خوب جا رہے ہیں حتیہ کہ تمام جنتی ختم ہو گئے مگر جگہ بہت باقی تو اللہ تعالیٰ جنت کے دائرے کو تنگ نہیں کرے گا رحمت میں کشادگی اور وسعت ہے یونش اللہ خل خن آخر اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا یس کے انفلا ہی اور اس نئی مخلوق کو نئے بندوں کو جنت کے جو بقیہ حصہ ہے جو باقی بچ کا ان میں بسائے گا جنت کو تنگ نہیں کر رحمت تنگ نہیں ہوتی تبھی تو اللہ تعالیٰ سے مقرب سوال کریں کہ رحمت کا ایک قطرہ ہی عطا رما دے پار ہو جائے گا رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہوتا اللہ جہنم کو تنگ کر دے گا لیکن جنت اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو ان کو بسائے گا جنت کو تنگ نہیں کرے گا اللہ کی رحمت ہے وہ ضم تمام گناہوں کو بخشنے والا وقابل قابل اور ہر توبہ قبول کرنے والا شدید العقاب سخت عذاب والا زی طی اور بڑے فضل والا بڑے احسان والا اور آگے جو کفار کے دو عقیدے تھے جس کا مکی زندگی میں اللہ کے نبیوں کو سامنا کرنا پڑا ان دو عقیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اظہار کر دیا کہ لا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی کفار قریش کا کہتے تھے یہ معبود بھی لاد ملادو اضا ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ نصف ہیں یہ بھی معبود ہیں ہمارے شفا ہیں ہم اللہ کا قرب لینے کے ان کو پکار تھے اللہ کے شریک بنا دی اللہ سے کیا فرما رہے لا اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اس حقیقت کو پلنے سے باندھ لو تو جو یہ عقیدہ ہیں دو ایک لا اللہ, اللہ اور آگے دوسرا عقیدہ الہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کے جانا الیہ المصیر الیہ خبر ہے اور المصیر مفت ہے حالانکہ خبر بعد میں آتی مفتہ پہلے ہوتا ہے یہاں خبر مقدم ہے مفت بعد میں آ رہے اس ترتیب کو الٹا کرنے میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے معنی اسی ہی کی طرف لوٹنا انسان تو کیا سمجھتا دنیا کی زندگی پیدا ہمارے امر سے ہوا پوری زندگی مری نگرانی میں گزاری تو مر کے کسی اور مقام پر نہیں جانا مر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے اسی کو حساب و کتاب دینا ہے تو مکی زندگی میں کفار قریش کے دو نظریے تھے ایک توحید کو نہیں مانتے تھے دوسرا آخرت کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالی نے اپنی چار صفات ذکر کر کے ان دو عقیدوں کو ذکر کیا اگر مان لو گے تو اللہ تعالی غافل زمد ہے قابل طب ہے اور اسی توبہ قبول کر لے گا گناہوں کو بخش دے گا بڑے فضل و احسان فرمائے گا اور اگر نہیں مانو گے تو شدید القاب اللہ سخت عذاب والے یہ حکمت یہ ترسیب اللہ نے ان چار شفات کو ذکر کر کے پھر انہیں دو عقیدوں کا ذکر کیا جس کا کفار قریش انکار کرتے تھے اور آگے فرمایا کہ مایوجی آیا اللہ وین فلاح یغرو کا تخل بلاد نہیں جھگڑتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارہ میں اللہ بھی نہ فر مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھگڑا کرنے والے کون ہیں یہ کافر جھگڑے سے کیا مراد ان کا آگے ان کے جھگڑے کا مقصد بھان دیں یہ توڑ کے وہ حق جھگڑتے کیوں ہیں تاکہ حق کو دبا دیں پھسلا دیں حق کو دور کر دیں ان کے جھگڑے کا مقصود ہے بجا دل بلت اللہ فرمار نبی سے کیا آپ ان سے اچھے طریقے سے جھگڑیے تو گویا جھگڑنے کے دو قسمیں ایک جھگڑنا حق دبانے کے لیے دوسرا جھگڑنا حق کو ابھارنے کے لیے اور وہ جدال حق کو دبانے کے لیے ہوتا ہے وہ جدال بالباطل ہے اور یہ جدال جو حق کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے یہ جدال بالاحسن اچھے طریقے سے جس میں اخلاق کا پہلو جس میں کوئی نجائز تنقید نہ ہو گالم گلوچ نہ ہو اخلاق سے بات کیجیے دلیل کے ساتھ بات کیجئے کسی تحکم کے بغیر اور جو جدال حق کو دبانے کے لیے ہوتا ہے وہ جدال بالباطل ہے اس میں کینا پروری ہوتی ہے حق کو ابھارنا نہیں حق کو دبانا مقصود ہوتا ہے فرائے ما فلاح کے مایو مایواز اور نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں اللّہ کافر ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فرائے اغرو کا تقلم فل ملا نہ دھوکہ دے آپ کو ان کا شہروں میں گھومنا چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے دھوکے میں نہ ڈال دے اس چلنے پھرنے سے उनका مراد ان کا اسرانا اپنی करना کا اظہار کرنا کبھی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں مال ہے دولت ہے مویشی ہے باغات ہیں نیمتوں کے ہیں علاق و شاعری و سردی گرمی کے موسم کے سفر تجارتی سفر تجارتوں کے لیے آنا اور جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کیوں کیوں کہ یہ دنیا کا ایک ہلکا سا فائدہ ہے مساح قلیل بالکل ہلکا اور معمولی فائدہ ہے. آخر پکڑے جائیں گے تو یہ مال و ثواب ان کے کسی کام نہ آئیں گے تو ظاہری ترقی کو دیکھ کر ان کے مال و ثواب کو دیکھ کر ان کے سفر دیکھ کر ان کی تجارتیں دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائیے اللہ کی طرف سے ایک عارضی منفرد ہے ان کے لیے آخر پکڑے جائیں گے یہ بات کفار قریش کو سمجھائی جا رہی ہے نبی اسلام کو فاض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایک زینتوں کے ساتھ اور خوبصورتیوں کے ساتھ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور خوب کاروبار کر رہے ہیں اس سے قدم دھوکہ نہ کھائیں بلکہ ایک معمولی سا آرمی سے فائدہ ان کو دیا جا رہا ہے اور آخر پکڑ ہے انجام ان کا پکڑ ہے اور بطور وضاحت کے سابقہ قوموں کا ذکر کیا کر رب قوم نو ہیں بل احزاب جٹلایا ان سے قبل قوم نوہ نے ان سے قبل قوم نوہ نے جھٹلایا بل احزاب ممباد اور ان کے بعد جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا احزاب حزب کی جمع حزب سے مراد وہ جماعت جس میں ہم خیال لوگ ہوں ایک ہی عقیدے کا حاملین لین اور یہ احساب قائم ہوئی انبیاء کی دعوت کے مقابلے امر باسر پر انہوں نے تقریب کی جھٹلایا اور پھر وہ ہمت کلو طاریف دن اور ارادہ کیا قصد کیا ہر جماعت نے کلو اما ہر امت نے ہر قوم نے بے رسول اپنے رسول کے بارے میں کیا رضا کیا نیا خزوق ان کو پکڑ لے گرفتار کر لیں یعنی ہر جماعت کی ہر امت کی خواہش سے رسول کو پکڑ لیں ان کو اذیت دیں تاکہ ان کی دعوت کو دبا دیں وہ دعوت جو ہمارے بتوں اور ہمارے مبوتوں کی تنقید سے شان کر رہی ہے ایک اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے اس آواز کو دبا دیا جائے گرفتار کر لو دبا دو بجاز الباطل عید حید حق اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ جدال بالباطل باطل جدال بل باطل حق ابھارنے کے لیے حق دبانے کے لیے اس لیے آگے فرمایا تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں اور دبا دیں خست ہوں میں نے پکڑ لیا ان کو قوم نور کو پکڑا اصحاب الایکہ کو پکڑا اور قوم سالے کو پکڑا قوم حود کو پکڑا قوم لود کو پکڑا قوم موسا کو پکڑا فرونیوں کو کفار قریش کو تمبی کی جا رہی کہ بالکل وہی تمہارا رہی ہے جو ان کا تھا انہوں نے بھی تکلیف کی گدار بالباطل کیا بلکہ نبی کے حد مسلوکی کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے نبی کی آواز کو دبا دیا جائے تو اخسم میں نے پکڑ لیا ان کو فقی فکان یہ خواب کیسی ہے میری سزا کیسا ہے میرا آزاد کو باقی بچا ان میں سے قو مینو غرق ہو گئی فرونی غرق ہو گئے سمودی اور آدھی برباد ہو گئے قوم لوت تباہ ہو گئی کوئی بندہ باقی بچا ان کا بالکل یہ کردار تمہارا بھی جدال باتیں تم کرتے ہو قیامت کا انکار تم کرتے ہو نبی کی تقزیر تم کرتے ہو توحید کا انکار تم کرتے ہو تم اللہ کے زیادہ لاڈلے نہیں ہو تمہارا مواقع بھی ہو سکتا ہے دو میں سے ایک آزاد ضرور ہے بلکہ تین صورتیں بنتی اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب دے دے دنیا کا عذاب لے دے تو آخرت میں دے دے اور چاہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں دے دے یہاں بھی عذاب دے اور قیامت کے بھی آزاد دے طرح جو قوم قریش کو دنیا میں عذاب دیا جنگ بدر میں مختلف جنگوں میں حتیٰ کہ شکست ان کا مقدر بن گئی نفسیاتی تکلیف ان کو کہ یہ مٹھی برجماد طاقت میں ہم سے کم اسلحے میں ہم سے کم اور میدان جہاد میں گاجر مولی کی طرح کاٹ گئے ہمیں کہاں گئی سرداریاں کہاں گئے وہ دعوے اور کہاں گئی وہ طاقتیں یہ حضیمت انتہائی پریشان کن تھی ان کے لیے رسوائی کا باعث ضلعت کا باعث تھی تب جب کلیم بدر میں رسول اللہ وسلم نے کنویں کے اندر کچھ لاشیں پھینکوائیں سن دے قریش کی تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے منڈیر پر کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا اے فلاں اے فلاں اے فلاں تو اللہ کے وعدے کا سچا ہونا دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا نصرت کا تائید کا مدد کا اس کی سچائی میں نے دیکھ لی تم سے وعدہ تھا شکست کا ذلت کا رسوائی کا دیکھ لیا زبر نے کہا اللہ علیہ یارسل ان کی درگاہیں ختم ہو چکی ہیں آگے بات سن نہیں سکتے ان کو کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں کیسے پکار رہے ہیں عمر اس وقت جس طرح تم میری بات سن رہے ہو وہ یہ بھی سن رہے ہیں اللہ ان کو سنا ہے حالانکہ مردہ سنتے نہیں ہیں اللہ یہ بات ان کو سنا ہے ان کی تدلیر کے لیے ان کی تحقیر کے لیے ان کی حسرت کے لیے ان کی نظامت کے لیے تو فخص تو میں نے پکڑا ان کو اقوام سابقہ کو فرونیوں کو پکڑا قومی لوز کو پکڑا اساب الحقر کو پکڑا قومی سالح کو پکڑا قوم حود کو پکڑا قوم نوح کو پکڑا کیسا عذاب تھا کیسی پکڑ تھی کوئی ایک بندہ بشر بچ سکا نہیں بچ سکے تو تمہارا مواخذہ بھی ہو سکتا اور اللہ نے کیا یہ پکڑ دنیا میں بھی آ گئی اور آخرت کا عذاب اشخت اور اشد ہے سب سے سخت پر سب سے بڑھ کر رسوا کرنے والا روای و حق تک کلم تو رب کا عدلین کفر انہاب الار اسی طرح ثابت ہو گیا پھر رب کا کلیمہ ادال کفر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا انم اصحب النار یہ کہ وہ جہنم والے ہیں دنیا میں پکڑوں پکڑ سکتا ہوں ہر چیز پر غالب ہوں چھوڑ دو تو قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے اور وہ عذاب اشد اور انتہائی شدید عذاب ہے وہ تو کلم عذاب ان پر ثابت ہو چکے یہاں پکڑ لو یہاں بھی پکڑ سکتا ہوں ورنہ قیامت کی پکڑ تو ہے ہی ہے تو فرما کے بقضال کا حقت کلمت و ربی کا و اسی طرح تیرے رب کا کلمہ تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی اللّہ کافر ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا الم اصحاب النار کے بے شک وہ آگ والے ہیں قیامت کے دن آگ میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا کلمت العذاب ان پہ ثابت ہو کر اللہ جب مرضی عذاب لے آئے ان پر دنیا میں لے آئے ان کا مواقع کرے جیسے اقوام صارفرہ کو اللہ نے پکڑا ایک بندہ بشر بھی نہیں بچا نیز تو نابود کر دیا اور وہ قومیں اپنی طاقت کے باوجود ماضی کا قصہ پارینہ بن گئی کچھ باقی نہ بچا بلکیں تباہ ہو گئیں افراد تباہ ہو گئے اور باقی آخرت کا عذاب موجود ہے وہ بھی جھیلنا پڑے گا اسی طرح قریش اور کفار کا معاملہ اللہ کا عذاب ثابت ہے چاہے تو دنیا پکڑ لے عزاد ہے اور دنیا میں مراقبہ ہوا اور چاہے تو قیامت کے دن پکڑ لے وہ پکڑ تو ہے یہ آخر کا آزاد تو ہے یہ اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا آزاد آئے گا یہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اپنے آپ کو نفرمانیوں سے بچائیں کفر سے بچائیں شرف سے بچائیں عقیدہ توحید کو اپنا لیں نبی کی اطاعت کو اور غلامی کو قبول کر لیں اللہ رض رسول کی محبت سے دلوں کو آباد کر لیں یہی نجات کا محور اور کامیابی کا مدار ورنہ جس طرح اقوام صاحب کا وہ پکڑا